ہمو سمنوں کا کال جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے محض یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور یہی ہیں جو مراد پا جانے والے ہیں ومن يطع اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوا اختیار کرے تو یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ عَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنْ قُل لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ اللہ خبیر بما تعملون اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے تو کہہ دے کہ قسمیں نہ کھاؤ دستور کے مطابق اطاعت کرو یقین اللہ جو تم کرتے ہو اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے قل مِلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِلْتُمْ وَإِنَّ تُطِيعُوا فَتَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو بس اگر تم پھر جاؤ تو اس پر صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے اور تم پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی تم پر ڈالی گئی ہے اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے اور رسول پر کھول کھول کر پیغام پہنچانے کے سوا کچھ ذمہ داری نہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات مل کم وست لا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الظِّلِّ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي تَطَاوَلُهُمْ وَلَا يُبَدَّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفٍ فِيهِمْ أَنَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بشيئا ومن بعد ذلك هم تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک مال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد بھی نہ کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں سولو اور نماز کو قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومعواهم النار سلم فل ہرگز گمان نہ کر کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مومنوں کو زمین میں بے بس کرتے پھریں گے جب کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے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 طریق ایسے ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کی کالز جو ہیں ان کلمات کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں آپ اپنا سوال پیش کرتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان جو ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں مصف بلوچ صاحب تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام میں اور یہ کتب بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف کتب کو پروگرام میں لاتے ہیں اور اس پہ گفتگو فرماتے ہیں آج جو کتاب جس پہ گفتگو ہوگی اس کا نام ہے رسالہ الوسیت اور اس میں جو مختلف موضوعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے سامع اگر آپ اس پروگرام کی براہ راست نشریات نہیں سن پا رہے یا صاف نہیں ہیں تو آپ کے پاس اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے دو رستے ہیں ایک تو ہماری ویب سائٹ ہے voiceofislam.ca آف voiceofislam اسلام سی اسلام جہاں نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اور دوسرا طریق جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ملا ہے اور اس وقت وہ تجرباتی بنیادوں پہ نشریات کر رہا ہے یعنی مکمل نشریات نہیں ہیں لیکن اس پہ وہ نشریات انہوں نے شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ اللہ رمضان کے بعد یہ مکمل نشریات شروع ہوں گی وہ ہے بذریعہ ٹیلی فون یعنی اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ اس پروگرام کی نشریات وصول نہیں کر سکتے تو آپ اس ٹیلی فون نمبر پہ ڈائل کر کے وہاں سے لے سکتے ہیں اور یہ نمبر جو ہیں یہ نہ صرف ٹرانٹو بلکہ کینیڈا کے دوسرے شہروں میں بھی ہیں اور ان اس فہرست میں اضافہ ہو رہا ہے تو جو ٹرانٹو کا نمبر ہے وہ نمبر ہے سکس فور جہاں آپ نہ صرف جہاں آپ یہ پروگرام سن سکتے ہیں اسی طرح بیری ہے کیلگری ہے ایڈمنٹن ہیملٹن مونٹریال اوٹوا سیسکاٹون اور وینکوور یہ وہ شہر ہیں جہاں پہ یہ پروگرام آپ لوکل نمبر ڈائل کر کے سن سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں وقت کے ساتھ اور شہر جو ہیں وہ شامل ہوں گے اگر آپ نے ان میں سے کسی شہر کا بھی نمبر لینا ہے تو ہمارے اسٹوڈیوز میں کال کر سکتے ہیں اظہر احمد صاحب کنٹرولز پہ ہیں ان سے پوچھ لیجیے کون سا نمبر ہے لیکن صرف گزارش یہ ہے کہ رمضان کے دوران یہ تجرباتی بنیادوں پر ہے چنانچہ ہو سکتا ہے کسی وقت آپ فون کریں تو وہ نشریات نہ چل رہی ہوں لیکن رمضان کے بعد انشاءاللہ اللہ یہ باقاعدگی سے اس پہ ریڈیو ایم دیا نشر ہوگا اور آپ کو دعوت کے رمضان کے بعد آپ اس پروگرام سے بھی اس طریقے سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں اور جو ویب سائٹ ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے وہ تو ہماری پہلے سے ہے جہاں اپنا صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی سن سکتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں افتتاحی کلمات سے دعوت دیتا ہوں عبد النورابد صاحب کو کہ اپنے افتتاحی کلمات آپ کے سامنے رکھیں جی جزاکم اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جس طرح پروگرام کے پچھلے حصے میں ہم نے تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے تو اس کے بعد ایک خلافت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس خلافت احمدیہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح جو مسیح ماؤد علیہ السلام نے اپنے بعد ایک ناختم ہونے والی دائمی قدرت کا ذکر کیا ہے جو خلافت کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر دی ہے اسی کتاب یعنی کہ رسالہ الوسیت میں دو مضامین شامل ہیں ایک تو خلافت کا مضمون ہے اور دوسرا نظام وصیت کا مضمون ہے جو ہم اپنے سامعین کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور میں نے عرض کی ہے کہ روحانی خزائین کی جلد نمبر 20 میں یہ کتاب ہے اور مختصر چند صفحات ہیں اس کے 28 سے 29 صفے ہیں مگر مضامین کے لحاظ سے بہت بنیادی مضامین اس کے اندر شامل ہیں اور بڑی تفصیل سے حضور نے ان چند صفحات پہ استمن میں بات کی ہے جس طرح میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا میں حضور کا آگے مزید اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جب تک ہمارے پاس سوال نہیں آتے حضور فرماتے ہیں سو اے عزیزو جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دےوے اس لیے تو میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو یعنی یہ حضور کی وفات کا ذکر ہے کہ جو میں نے بات تمہارے سامنے بیان کی ہے یعنی کہ کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ میں فوت ہونے والا ہوں یا یعنی میری وفات کا جو وقت ہے وہ قریب ہے تو میں نے تمہارے پاس بیان کی ہے غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں خلافت کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کرتا ہے اور خلافت کے منصب سے سرفراز کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے جیسا کہ خدا تعالی فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے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 اپنی موت کو قریب سمجھو تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی تو یہ وہ اقتباس ہے جس میں حضرت مسیح مود علیہ السلط بیان فرماتے ہیں کہ پچھلے جو حوالے ہیں اپنے الہامات ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے اور جب میری وفات کا وقت آئے تو ایک تو طبعی طور پر ایک پریشانی بھی ہوتی ہے اور لوگ غمگین بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پریشانی اور وہ غم کی حالت دائمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو دوسری قدرت ہے اس کو دیکھنا تم تمہارے لیے مقدر ہے اس لیے جب وہ دوسری قدرت آئے تو اس کی مدد کرنی ہے اور اس کی اسی طرح اطاعت کرنی ہے جس طرح اطاعت فرض ہے جی جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبد النور عابد صاحب اور اسی طرح محترم مصفا بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں سامین آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں فور ون سکس فور ون اسٹوڈیوز کا نمبر اسی طرح ٹورنٹو کے علاقے سے باہر جو سامین ہیں ان کے لیے ون ایٹ 6522 فائیو فور ون یہ نمبر پورے شمالی امریکہ میں کام کرتا ہے ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ کیو اے یعنی question آنسر ایٹ وائس آف یعنی تینوں صورتوں میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور اپنے سوال کے ساتھ شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ای میل ہے تو ای میل میں ذکر کر دیں ٹیلی فون پہ ہیں تو عظر احمد صاحب کنٹرولز پہ ہیں ان سے ذکر کر دیں اسی طرح اگر آپ پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن پا رہے یا صاف نہیں ہیں تو voiceofislam.ca اسلام پہ جا کے آپ یہ نشریات سن سکتے ہیں وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پہ جہاں نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پاس اب ایک نئی سہولت ہے کہ آپ یہ پروگرام ٹیلیفون پہ سن سکتے ہیں اس کے لیے جی ٹی اے کا نمبر ہے سکس فور سیون ٹو سکس سکس فور سیون ٹو سکس زیرو زیرو زیرو یہ ابھی تجرباتی بنیادوں پر اس پہ نشریات ہو رہی ہیں چنانچہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کال کریں تو وہ نشریات نہ چل رہی ہوں لیکن انشاءاللہ اللہ رمضان کے بعد یہ اس پہ باقاعدگی سے آ جائیں گی اور پھر انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی وقفے سے قبل ہمارے پاس سوال تھا امین صاحب کا لیکن ایک ہمارے ساتھی لائن پہ ہیں ان کا سوال لے لیتے ہیں اور پھر امین صاحب کے سوال سے انشاءاللہ ہم آج کی گفتگو شروع کریں گے تو ہمارے ساتھ ہیں الدین صاحب ٹورنٹو سے جی زکات صاحب السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ uh, میرا ایک سوال ہے جو ذرا دوست ہیں ان جی کافی تفصیلی گفتگو کے بعد جب صداقت مسیح معلام ہو گئی تو وہ یہ کنسرن پیش کرتے ہیں کہ کیا لازمی ہے ماننا جی ٹھیک ہم کو ماننا ضروری ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ایک اور دوست ہیں ان کا بھی کنسرن ہے کہ جو روا میں جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ جینے میں, میں آتا ہے اس کی کیا حقیقت چلی تھی ہے چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ ذکاؤدین صاحب آپ آئے اور سوال پیش کیا جی, جی گفتگو کا سسٹم شروع کریں گے مین صاحب کے سوال سے جنہوں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب کی کتب انہوں نے فرمایا تین دفعہ پڑھنی ہوتی ہیں کوئی بچہ جرمنی میں پیدا ہوتا ہے اس کو جرمن آتی ہے تو وہ کیسے اس بات کو پورا کرے گا مصباح بلوچ صاحب جی جی جزاکم اللہ حضرت وسیم عدیہ کا یہ جو بات بیان کی یہ روایت میں آتی ہے اور ایک اور جگہ اس کا ذکر یوں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس جو شخص میری کتابیں نہیں پڑھتا اس میں تکبر پایا جاتا ہے تو اس میں مطلب یہی تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی علم دانی پر اپنے علم پر انحصار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا دینی علم دیا ہوا ہے اور دوسروں کی کتابوں کو پڑھنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے تو ان لوگوں کے لیے مسیح محدود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص میری کتابیں نہیں پڑھتا اس میں تکبر پایا جاتا ہے یعنی وہ سمجھتا ہے کہ جو امام مہدی جس کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے تو اس نام میں ہی اس کے مقام اور اس کی اس کے اس کی فضیلت کا ذکر موجود ہے کہ وہ امام ہے اور مہدی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہے اس لیے باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر علم تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے براہ راست انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہوئے ہے تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے امام امام مہدی بنا کر بھیجا ہوا ہے ضرور ہے کہ اس کی کتابیں پڑھی جائیں بلکہ اسی کی کتابیں پڑھی جائیں اور دوسری کتابوں کو بعد میں پڑھا جائے تو قرآن کریم جو ہے وہ ہماری شریعت ہے تو قرآن کریم کے مختلف فرقوں نے اپنے اپنے فرقوں کے حساب سے اس کے مطالب اور تفسیریں کر دی ہیں تو اس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ سے ہدایتیں آفتہ ہیں اس لیے ان کی تفسیر بہرحال دوسرے لوگوں کی تفسیر سے زیادہ بلند مقام رکھتی ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو میری کتابیں نہیں پڑھتا اور دوسروں کی کتابیں پڑھ رہا ہے تو اس کی ایمان میں شک ہے یعنی وہ ابھی بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ امام مہدی کی اہمیت یا مقام جو ہے وہ کچھ نہیں ہے باقی جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کو پہلے پڑھ لیا جائے تو یہ حضور نے ایک تربیتی انداز میں کہا ہے کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی احمدی ہو کر پھر دوسروں کی کتابیں پڑھے اور مسیح احمد علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دے ایسا نہیں ہے لیکن یہ آپ نے ان کو توجہ دلانے کے لیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مجھے امام بنا کر بھیجا ہے اور ہدایت سے نوازا ہے اس لیے جو قرآن کریم کی تفسیر یا معنی اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھائے ہیں ان لو دوسرے مولویوں کو ان کا نہیں پتہ اس لیے آپ ان پر زور دیں اور ان کو سیکھیں تو اس سے یہ نہیں کہ وہ اس میں ایمان میں ہی شک پڑ گیا تو اس میں میں نے بتا دیا ہے کہ حضرت علیہ السلام کی کتابیں نہ پڑھنا اور دوسروں کی کتابیں پڑھنا اس میں حضور نے ان کو توجہ دلائی ہے کہ سب سے پہلے یہاں سے آغاز کریں اور اس میں اس کے بعد پھر دوسروں کی کتابیں پڑھنے میں کوئی حرائے نہیں ہے ورنہ اس طرح تو اور یہ تربیتی انداز میں ہوتا ہے سکھانے کے لیے ورنہ حدیث میں مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشہ فلحِ سمن کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جو ملاوٹ کرتا ہے اپنے سودے میں اپنی تجارت میں اور وہ آگے بیچتا ہے تو حضور کا فرمان ہے لئی سامنا وہ ہم میں سے نہیں ہے اب آپ اس حدیث کو دیکھ لیں اور چلیں پاکستان کو دیکھ لیں ملاوٹ کتنے کرتے ہیں تو حضور فرمانیں لئی سمینہ وہ ہمیں سے نہیں ہے تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے تو اس میں حضور نے تربیتی انداز میں ہی فرمایا ہوا ہے کہ گو کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور وہ مسلمان ہیں لیکن لََ سمنا جو مسلمان ہم بنانا چاہ رہے ہیں وہ وہ نہیں ہے جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قبولیت کے لائق ہے وہ وہ نہیں ہے کیونکہ وہ ملاوٹ کر کے لوگوں کو بیچ رہا ہے تو یہ یہی انداز حضرت مسیحمد علیہ السّلام نے فرمایا ہے کہ مجھ پر ایمان لانے کے بعد میری کتابوں کو بھی پڑھیں تاکہ ان باتوں سے آگاہ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھائی ہیں لیکن جو امین صاحب نے یہ کہا کہ جرمن میں بچہ پیدا ہوتا ہے جرمن میں پیدا ہو یا افریقہ میں ہمارے ہزاروں احمدی لاکھوں احمدی رہتے ہیں ان کی اولادیں ہیں اردو سے ناواقف ہیں تو اس میں اس زمانے میں مسیح محمود علیہ السلام کے زمانے میں اردو میں کتابیں چھپتی تھیں اور حضور ان کو دعوت دیتے تھے کہ آپ قادیان آ کر رہیں اور میری باتیں سنیں اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو خلیفہ وقت خطبہ دیتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن حدیث اور اس کے بعد حضرت مسیح محدود علیہ السلام کی تحریرات ہوتی ہیں تو اور وہ خطبہ جو ہے اسی وقت لائیو اردو کے بعد انگریزی فرانسیسی جرمن بنگلہ اور بعض دیگر انڈونیشین زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ناممکن بات ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں میں چونکہ اردو نہیں جانتی تو لازمی بات ہے وہ اس طرح اردو کی کتابیں نہیں پڑھ سکتی لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے جو سو سال پہلے تھا کہ وہ جو کتابیں محدود تعداد میں چھپتی تھیں وہ پڑھنے والے ہوں اب اللہ تعالیٰ نے ایم ٹی اے کی شکل دے دی ہے اور حضمسی اسلام کی کتابوں کا درس ان مختلف زبانوں میں وہاں ہوتا ہے اور لوگ سنتے ہیں اور جو مقامی جماعتیں ہیں ان میں جو مساجد ہیں ان میں جو خطبے اور درس اور خطبات ہوتے ہیں اس میں یہ انہیں لوکل زبانوں میں ہی درس دیا جاتا ہے یا خطبے دیے جاتے ہیں تو وہاں کی جنریشن جو ہے وہ اپنی زبان میں ان باتوں کو سنتی ہے تو سب سے اول قرآن کریم ہے پھر احادیث ہیں اور پھر از مسیح اسلام السلام کی کتابیں ہیں تو اس کا خلاصہ Uh, الحمدللہ اب سارا جو جتنے بھی احمدی ہیں وہ نظام جماعت سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں کہ نظام جماعت ہے کیا سو سال پہلے جس میں ادم مسیح علیہ السلام یہ بتاتے تھے اس میں نظام جماعت کا ڈھانچہ اس طرح نہیں تھا کوئی آیا اور بیٹھ کر کے واپس دو سو میل دور اپنے گاؤں چلے گیا اور اس کو نہیں پتہ کہ ادم مسیح محدود علیہ السلام نے کیا فرمایا تو وہ حضور فرماتے تھے کہ آپ میری کتاب لے جائیں اور اس کو پڑھیں تاکہ آپ نظام جماعت سے اور اس سے آگاہ ہوں اور میری تعلیمات سے آگاہ ہوں لیکن اب الحمدللہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے احمدی گھرانے میں تو بچپن سے ہی وہ احمدی ماحول سے وہ سیکھتا ہے اور نمازیں اور یہ درس اور یہ بچپن سے وہ سیکھتا چلا آراتا ہے اور خلافت کو برائے راست سنتا ہے ہر ہفتے تو اس کو پتہ ہے کہ نظام جماعت کا کیا ڈھانچہ ہے اور ہر جماعت میں وہ صدر صاحب یا قائد مجلس یا ضعیم صاحب یا جو بچیاں ہیں وہ اپنی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں تو پورے طور پر وہ اپنے نظام جماعت کے ساتھ آگاہ ہوتی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہو رہا ہے انگریزی میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور وہ دنیا کو پیش کی جاتی ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں جو اردو نہیں جانتے اور باقی جو زبانیں ہیں ان میں وہاں کے جو امام ہیں یا مربیان ہیں وہ ان زبانوں میں ترجمہ کر کے ان کو آگے درس اور خطبات میں یہ چیزیں پہنچاتے ہیں تو الحمدللہ للہ مقصد مسیح محمد علیہ السلام کا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو پڑھنا ہے اور وہ ان کو ان کی زبانوں میں مل رہا ہے خواہ وہ خود پڑھیں یا اپنے امام کے درسوں اور خطبات میں اس کو سنیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو جی احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ عبد النور عابد صاحب اور اسی طرح محترم مصباح بلوچ صاحب فرما ہیں جی عابد صاحب جی اگلے سوال کی طرف جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ذکاء <clears throat> الدین صاحب کا سوال جی انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ اکثر یہ ہمارے مشاہدے میں بھی آئی ہے بات جی. کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مرزا صاحب کی باتیں ٹھیک ہیں ہمیں سمجھ بھی لگ رہی ہیں سارا کچھ لیکن کیا مرزا صاحب کو ماننا ضروری ہے جی. تو اس کا جواب اگر میں سادہ دوں تو جواب یہ ہے کہ ہاں ماننا ضروری ہے اور میں یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیا اس کی کوئی میرے پاس دلیل بھی ہے چنانچہ جب ہم قرآن کریم کا رخ کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صورت اللہ عراف کی آیت نمبر چھتیس ہے جی یا بنی آدما امایاتی یا نقم رسول منکم قم یقون علیہ کم آیاتی فمنت تقا و اسلحہ فلاح خوفون علیہم ولاءم یا اے, اے ابن آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں تو تم پر میری جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوعہ اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو سیگے استعمال کیے ہیں عربی کے حوالے سے وہ مستقبل کے ہیں اور فرمایا کہ آئندہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی آئے تو تم نے اس کو ماننا ہے اور میری نشانیاں کھول کے جب تمہارے سامنے پیش کرے گا تو تم نے اس کی روگردانی نہیں کرنی بلکہ اس کو ماننا ہے چنانچہ اس کے بالکل جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا اور ان سے تکبر سے پیش آئے یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور اس میں ایک لمبا عرصہ رہنے والے ہیں تو نبی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے تو اس کی اور اس کی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے ساتھ بھیجتا ہے اور اس کے پورے ہونے پر ایک مومن کا یہ فرض ہے ایک ایسا شخص جس کے دل میں تقویٰ ہے کہ اس نبی کو فوراً سے پہلے قبول کرے چنانچہ جب ہم حضرت مسیح مودیہ السلاۃ والسلام کے حوالے سے مختلف کتب کا کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے چند ایک احادیث بھی آتی ہیں جس میں حضور نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی نے باقاعدہ سلم. طور پر اس مہدی کو ملنے اور اس پہ سلام پہنچانے کا ارشاد فرمایا ہے اور بلکہ ایک حدیث میں ارشاد یوں فرمایا کہ جب تم اس کو دیکھو تو اس کی بیت کر لینا کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے دل میں ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علی علی کے فرمان کے خلاف نہیں جائے گا تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنے جو دوست ہیں ان کو یہ باتیں بھی پہنچائیں چنانچہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے وائزہ رائی تمہ فبا یو ہو کہ جب تم اس کو دیکھو تو اس کی بیت کر لینا خواہ تمہیں جو برف کے پہاڑ ہیں اس پہ گھٹنوں کے بل جانا پڑے کیونکہ وہ خلیفت المحدی ہے وہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہدی کے طور پر آئے گا پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جو مجمع ضوایت میں ہے جس میں حضرت صلی اللّہ علیہ و سلم فرماتے ہیں اللہ انََََََََََ صبنا مریم لئسہ بینی و بینہ ہُو نبیم ولا رسول عنّاََََََََََ ہُ خلیفہ طى فى امتى ممبادى الا ان يكلدالا و يكسرالسلیبہ و يذا الجزيہ و تضا الحرب و اوزارہ علاء فمن ادركہ ہُُُ من كم فل يكرا علیہ السلام <سلام> کہ حضور فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جو آنے والا ہے وہ میرا خلیفہ ہوگا اس امت میں میرے بعد اور اس آنے والا کے درمیان میں اور میرے جو درمیانی جو عرصہ ہوگا ہمارے دونوں کے درمیان اس میں کوئی نبی نہیں ہے کوئی رسول نہیں ہے یہ فکرہ بھی بتاتا ہے کہ ان ہم دونوں کے درمیان میں کوئی رسول یا نبی نہیں ہے مراد یہ بنتی ہے کہ جو آنے والا ہوگا وہ نبی ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو جب تم پاؤ اس زمانے کو پاؤ تو اس کو جا کر میرا سلام عرض کرنا تو سلام عرض کرنا اور پھر بیت کرنا اور پھر قرآن کریم کی جب ہم آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں اس نتیجے پر لے آتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہو آپ اگر مسیح مودِ سات و اسلام کو نہیں مانتے نہ مانیں لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہوگا آپ باؤنڈ ہیں اس بات کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ اس کی بیعت کریں گے اور اس پہ اس کے حکم کی فرما برداری کریں گے ہمارے مطابق وہ ماود جس نے آنا تھا وہ حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلّۃ وسلام ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ و کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کو مانا ہے ان کی بیعت کی ہے اور اسی طرح ہم وہ ہیں جو ان پہ سلام بھیجتے ہیں اور ان کے جو ان کو جو حق ہے اس کی بیت کا وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ ربوہ میں جنت اور دو کا کیا کانسیپٹ ہے جی ایسا کانسیپٹ تو کوئی نہیں ہے ہمارا تو خاص طور پہ یہ غالباً اس اعتراض کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جو جس طرح میں نے ابھی پہلے عرض کی کہ پچاس جلدوں والا جو اعتراض ہوتا ہے جس کی کوئی سند کوئی نہیں ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کے آمد الناس جو ہیں ان کے دماغوں میں مولوی نے بھر دیا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے ناؤز بلّہ جس میں حضرت مسیح مؤد السّط و اسلام جھوٹے ثابت ہوتے ہیں ربوہ میں جو ہمارا مرکز ہے وہاں پہ جماعت کے مراکز ہیں دفتر ہیں دو قبرستان ہیں ایک قبرستان ہے اس کا نام ہے بہشتی مقبرہ اور ایک جو دوسرا قبر ہے اس کو عام قبرستان کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے اب چونکہ اس کا نام ہے بہشتی مقبرہ تو اس کو ٹویسٹ دینے کے لیے یا اس بات کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ نے اپنی جنت اور دوز و بنائی ہوئی ہے روعہ میں غیر احمدی جو علماء ہیں وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو بہکاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی اس قسم کے اتنے اعتراضات ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ اصل میں کسی مقبرے کا نام بہشتی رکھنا اس میں کسی جس قسم کا کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے چنانچہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ <سلام> علیہ <وآلہ> وسلم <سلام> کے جو جلیل القدر صحابہ ہیں حضور کی میڈیٹ جو فیملی ہے اس کے ممبران ہیں وہ جس قبرستان میں دفن ہیں اس کا نام جنت البقی ہے تو جنت یا بہشت کسی مقبرے کا نام رکھنا یہ تو کسی قسم کا جائے مورد اعتراض یہاں پہ نہیں بن سکتا ہاں بہشتی مقبرہ کا مفہوم کیا ہے بہشتی مقبرہ ہم اس کو یعنی کہ وہ کیوں دیا گیا وہ اسی کتاب میں رسالہ الوسیت جس کا نام ہے جس کا ہم آج ذکر بھی کر رہے ہیں اسی سے تعلق رکھتا ہے چنانچہ اعظم مسیح محدود علیہ السلات کو جب اپنی وفات کی خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے تو اسی کتاب میں یہ ذکر آتا ہے کہ حضور کو ایک جگہ دکھائی جاتی ہے جو ان کی قبر کی جگہ ہے اور پھر ایک خاص حصہ بھی دکھایا جاتا ہے فرمایا جاتا ہے کہ یہ جو صادقین ہیں ان کی قبروں کی جگہ ہے اور اس کی تفہیم جو حضرت مسیح مولہ اسلام کو ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک قبرستان ہونا چاہیے جہاں پہ جماعت کے ایسے برگزیدہ لوگ جو ظاہری طور پر باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے ہوئے ہیں تقوا شعار ہیں متقی ہیں راست باز ہیں سالے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو جائیداد ہے اس کا ایک بٹا دس حصہ جماعت کی راہ میں اسلام کی راہ میں وقف کرتے ہیں تاکہ اس روپے سے اس پیسے سے جو جماعت کی ترویج ہے اسلام کا نام ہے وہ دنیا میں مختلف ممالک میں وہ پھیلایا جائے اور اسی طرح جماعت کی جو کتب ہیں قرآن کریم کے تراجم ہیں قرآن کریم کے ترجمے ہیں ان کی تفصیر ہیں اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ممد ہو تو اس قطع کا نام حضرت مسیح معودیہ السلام اسلام نے خدا تعالیٰ کی دی ہوئی تفہیم سے ان کی دی ہوئی سمجھ سے اس قطع کا نام اس حصے کا نام بہشتی مقبرہ رکھا ہے اور اس کی ایک شاخ ربوہ میں بھی ہے اصل میں قادیان میں ہے وہ حصہ جو حضرت مسیح مودیہ السلام اسلام نے خود اپنی جو ذاتی جائیداد تھی وہ زمین کا ٹکڑا جماعت کے لیے وقف کیا اور اس میں صحابہ کی بھی قبریں ہیں اسی طرح حضرت مسیح محدودیہ صلاحۃ السلام کی بھی قبر ہے خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی بھی قبر ہے اور اس کا جو ایک حصہ ربوہ میں ہے جس کا نام بہشتی مقبرہ ہے اس کو جیسے میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی ہے کہ بات تو ایسی نہیں ہے لیکن ملہ اس کو ٹویسٹ کرتے ہوئے توڑتے مڑوڑتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط کانسیپٹ کے صورت میں پیش کرتا ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبد النور رابط صاحب اور اسی طرح مصباح محترم مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں سمعین آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ جو ہے وہ تقریباً دس بج کے پچاس منٹ تک رہے گا uh, ہمارے پاس آپ اسٹوڈیوز کی گھڑی کے مطابق سات منٹ ہیں تو اس میں اگر تو کوئی ہمارے ساتھ ہی اگلے ایک آدھ منٹ میں فون کرتے ہیں تو ان کا سوال ہم لے لیں گے ورنہ پھر ہم مزید سوال نہیں لیں گے کیونکہ پھر اس کا جواب کا موقع نہیں ملتا فور ون سکس فور اسٹوڈیوز کا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو ٹورنٹو کے علاقے سے باہر کے سامن ان کی سہولت کے لیے ہمارا پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا نمبر اور اسی طرح کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس ہمارا ای میل کا پتہ تینوں صورتوں میں سے جو بھی پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور ڈالیں تاکہ آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ای میل میں ذکر کر دیں یا اگر ٹیلی فون کر رہے ہیں تو اظہر احمد صاحب کنٹرول پہ ہیں ان کو بتا دیجئے تو آپ کے شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے ایک منٹ کا دورانی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس کے اندر اپنا سوال مکمل کیجیے جی میں حضرت مسیح معود علیہ و اسلام کا اقتباس پڑھنا چاہوں گا آخر میں جی جس میں حضور فرماتے ہیں اور اسی کتاب سے ہے رسال الوصیت سے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے جتنے بھی سامعین ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ ہمارا متم نظر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی یہی فرماتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد خدا تعالیٰ کی عبادت ہے حضور فرماتے ہیں تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پاؤں یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو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 وہ جو کسی ابتلاح سے لگزش کھائے گا وہ خدا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراحت سے پیش آئے گی وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں اور خدا فرماتا ہے کہ وہی وہ ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے اے سننے والوں سنو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے بس یہی کہ تم اسی کے ہو جاؤ اسی کے ساتھ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نہ آسمان میں نہ زمین میں ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا اور اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بولتا تھا اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا یہ خیال خام ہے کہ اس زمانے میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں بلکہ وہ سنتا ہے اور بولتا ہے اس کی تمام صفات اضلی ابدی ہیں کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی وہ وہی واحد لاشریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور جس کی کوئی بیوی نہیں وہ وہی بے مثل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں اور جس کی طرح کوئی فرد کسی خاص صفت سے مخصوص نہیں اور جس کا کوئی ہمتا نہیں جس کا کوئی ہم صفات نہیں اور جس کی کوئی طاقت کم نہیں وہ قریب ہے باوجود دور ہونے کے اور دور ہے باوجود نزدیک ہونے کے وہ تمسل کے طور پر اہل کشف پر اپنے تئیں ظاہر کر سکتا ہے مگر اس کے لیے نہ کوئی جسم ہے اور نہ کوئی شکل ہے اور وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس سے نیچے کوئی اور بھی ہے اور وہ عرش پر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر نہیں وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا اور مظہر ہے تمام محمد حقہ کا اور سر چشمہ ہے تمام خوبیوں کا اور جامع ہے تمام طاقتوں کا اور مبدہ ہے تمام فیضوں کا اور مرجا ہے ہر ایک شے کا اور مالک ہے ہر ایک ملک کا اور متصف ہے ہر ایک کمال سے اور منظہ ہے ہر ایک عیب اور زوف سے اور مخصوص ہے اس عمر میں کہ زمین والے اور آسمان والے اسی کی عبادت کریں اور اس کے آگے کوئی بات بھی انہونی نہیں تمام روح ان کی طاقتیں اور تمام ذرات اور ان کی طاقتیں اسی کی پیدائش ہیں اس کے بغیر کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی وہ اپنی طاقتوں اور قدرتوں اور اپنے نشانوں سے اپنے تئیں آپ ظاہر کرتا ہے اور اس کو اسی کے ذریعے سے ہم پا سکتے ہیں اور وہ راست بازوں پر ہمیشہ اپنا وجود ظاہر کرتا رہتا ہے اور اپنی قدرتیں ان کو دکھلاتا ہے اسی سے وہ شناخت کیا جاتا ہے اور اسی سے اس کی پسندی راہ شناخت کی جاتی ہے جو ذاکر اللہ سامعین اس کے ساتھ ہمارے آج کا جو براہ راست حصہ ہے پروگرام کا اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے محترم عبد الرابد صاحب اور اسی طرح محترم مصباح بلوچ صاحب آپ دونوں صاحبان کا شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام میں تشریف لائے ہمارے سامعین کے سوالات کے جوابات دیے کنٹرولس پہ اظہر احمد صاحب ہیں ان کا شکریہ اور سامعین سب سے زیادہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اب آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسی الخام سید اللہ بن بنسر العزیز کا تازہ ترین خطبہ جمعہ پیش کیا جائے گا جو انہوں نے سترہ مئی کو یو کے میں ارشاد فرمایا اور یہ پھر آپ کو ہمارے پروگرام یہ خطبہ آپ کو ہمارے پروگرام کے آخر تک لے جائے گا اس کے ساتھ ہی مکرم نذیر اور اذر احمد صاحب کو اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 دندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد زندہ باد احمدیت السلام علیکم رحمۃ اللہ وحد واشدونا مدد مدو رسول امز بسم مشت الرحمن بسمیلہ الحمد للہ ہر پلمی رہی مدین پین آب گیا پین صحیح ول امر ربی ربي ق <تصفيق> قل مربی بلکے ان کل مستو مخل سی نی کم بدا پؤ فری قنہ دری قنہ کا لا اتیا تین انہ مت خدوشیا تین لیا مندو نلواہ بنی دسجربو ملا انہیں یاد کا تجمہ ہے کہ تو کہہ دے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر مسجد کے پاس اپنی توجہ درست کر لیا کرو اور اللہ کی عبادت کو خالص اسی کا حق قرار دیتے ہوئے اسی کو پکارو جس طرح اس نے تم کو شروع کیا تھا پھر ایک دن تم اسی حالت کی طرف لوٹو گے ایک فریق کو اس نے ہدایت دی لیکن ایک اور فریق ہے جس جس پر گمراہی واجب ہو گئی ہے یعنی وہ گمراہی کا مستق ٹھہرا ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پا گئے ہیں اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے قریب زینت کے سامان اختیار کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو کیونکہ وہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا الحمدللہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں اسلام آباد میں اسلام آباد کی اس مسجد میں جمع پڑھنے کی توفیق عطا تعمارہ ہے جیسا کہ چنجمے پہلے میں نے مرکز اسلام آباد منتقل ہونے کے بارے میں کہا تھا کہ مسجد فضل کے ساتھ اب دفاتر وغیرہ کے انضامات میں کافی تنگی محسوس کی جانے لگی تھی اور اب دفاتر کے لیے بھی زیادہ بہتر اور کھلی گنجائش کی ضرورت ہے جو اب اللّہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام آباد اسلام آباد کے تعمیری تعمیراتی منصوبے کی تکمیل کے بعد کافی حد تک میسر آ گئی ہے اس طرح جماعت کی خدمت اسی طرح جماعت کی خدمت کرنے والوں اور دفاتر میں کام کرنے والے کچھ لوگوں کو اس پہ گنجائش رہائش مہیا ہو گئی ہے اسی طرح خلیفہ وقت کی رہائش بھی تعمیر ہو گئی ہے خلیفہ وقت کی رہائش کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مسجد بھی ہو تاکہ خلیفہ وقت کی کتاب میں لوگوں کو نمازوں کی ادائیگی میں آرام ادائیگی جو ہے وہ آرام سے کر سکیں اور دوسرے جو کام ہیں درس و تجزیز کے وہ بھی خلیہ وقت سہولت سے کر سکے گو آج رسمی طور پر ہم اس جمعہ کے ساتھ مسجد کا افتتاح کر رہے ہیں لیکن عملا میرے یہاں منتقل ہوتے ہی نمازوں اور دوسرے پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا باہر سے خدا مطفال اور لجنا کے وقود آتے رہے اور کافی بڑی تعداد میں اس میں شامل ہونے والے لوگ آتے رہے اس لیے اس مسجد میں ان کے ساتھ گزارش بھی ہوتی رہیں اور جن کے ساتھ پروگرام دوسرے چھوٹے حالوں میں ہوئے تو نماز کے لیے مسجد میں آسانی سے سہولت حاصل ہو گئی وہ یہاں آ سکے یہ مسجد مسجد فضل سے تقریباً چار گنا زیادہ گنجائش رکھتی ہے لیکن جو لوگوں پہ حفد آتے رہے اندازہ ہوا کہ یہ مسجد بھی چھوٹی پڑتی رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی قبلہ روخ ایک ملٹی پرپز ہال بنایا گیا ہے اس میں زائد لوگ نماز پڑھتے رہے اس میں گنجائش ہے دوبہر حال یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے جماعت یو میں بھی اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی مسجدیں بن رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے گزشتہ دس پندرہ سال میں مساجد کی تعمیر میں جماعتوں کو خاص توجہ پیدا ہوئی ہے اور مساجد تعمیر ہو رہی ہیں اس توجہ کی وجہ سے لیکن اس مسجد جس کا نام میں نے مسجد مبارک رکھا ہے اس لحاظ سے اس کی اہمیت ہے کہ خلیفر کی رہائش بھی یہاں ہے خدمت کرنے والوں میں سے قریب انتیس تیس لوگوں کی رہائش بھی یہاں ہے اچھے مناسب گھروں کی صورت میں اور تمام ضروری دفاتر جن سے میرا روزانہ عموماً زیادہ واسطہ رہتا ہے وہ بھی یہاں ہیں یعنی یہ جگہ اور یہ مسجد اس لحاظ سے مرکزی مسجد ہے اور اہمیت رکھتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ مسجد اس لحاظ سے مصنوعار کی مصیل بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی فضلوں کو جذب کرنے والی اور ہر لحاظ سے مبارک بھی ہو جب اس کا نام رکھنے کی تجویز ہو رہی تھی تو اس سے پہلے اور نام ذہن میں آتے رہے مشرق بھی ہوتے رہے بعض نام ہو کے لیکن پھر حضرت مسیم علیہ السلام وسلام کا یہ الہام ایک دم میرے سامنے آ اس کی وجہ سے نام رکھا گیا انعام یہ تھا کہ مبارکوں مبارکوں و مبارکن مبارک ہوں و مبارک امر مبارکن کلو امرن مبارکن یوج الج الفی اللہ سمسلۃ والسلام کے الفاظ میں ہی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی یہ مسجد برکت دہندہ اور برکت یافتہ ہے اور ہر ایک امر مبارک ہر ایک امر مبارک اس میں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کرے کہ حض وسیم علیہ السلام نے جو دعائیں مسی مبارک کا میں کی اور جو آپ کی خواہشات اور تڑپ دنیا میں اسلام کے پھیلنے اور غربہ حاصل کرنے کے لیے تھی وہ اس مسجد کو بھی پہنچتی رہیں اور انگلستان اور یورپ اور دنیا کے تمام ممالک میں یہاں سے توحید پھیلانے اور اسلام کو پیغام پہنچانے والی یہ مسجد اور یہ مرکز ہمیشہ بنے رہیں یہاں مرکز کا آنا ہر لحاظ سے مبارک ہو اور خلافت حمدیہ کی طرف سے جاری ہونے والے تمام منصوبے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور برکت کو جذب کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جن برکتوں کا حض مسیحم علیہ اسلام کی مسجد سے تعلق تھا وہ اسے بھی ملتی رہیں مجھے یہ نہیں پتا تھا کل تک اور کل ہی میرے سامنے یہ بات آئی کہ جب روا کی آبادی شروع ہوئی ہے تو اس وقت بھی حضرت مسلماؤ رضی اللہ عنہ نے مسجد مبارک کی تعمیر کے وقت یہی فرمایا تھا کہ مسجد یہ مسجد مسجد مبارک کے قادیان کے قائم مقام اور اس کا ذل اور مصیل ہوگی یعنی <تصفح> روا میں جو مسجد مبارک تھی وہ اس کا وسیل ہوگی بہرحال مائیکلمبا عرصہ خلافت رہی اور ابھی بھی مرکزی دفاتر وہاں ہیں لیکن گزشتہ پینتیس سال سے وہاں سے حجت کی وجہ سے یہاں بھی اب ضرورت تھی نئے دفاتر کی نئی چیزوں کی عمارتوں کی اور مساجد کی ملکی قانون کی وجہ سے خلافت اکربا سے عزت کرنی پڑی اور پھر اللہ تعالی نے یہاں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہلے سے بڑھ کر ترقیات کے دروازے بھی کھولے اللہ تعالی ان رسطوں کو بھی مزید بڑھاتا چلا جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور دشمن نے اپنے زوم میں جن فضلوں اور برکتوں کو ہم سے چھیننا چاہا تھا اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر اور کئی گنا بڑھ کر اس مسجد اور اس مرکز سے وہ ترقیات کے نظارے دکھائے اپنے زوم میں جماعت کی زندگی اور قسمت کے مالک بنے ہوں کہ عقل کا بھی یہ حال ہے اور جہالت کی حالت ہے کسی نے مجھے دکھایا کہ سوشل میڈیا پر کوئی پیلز پارٹی کے سیاستدان یہ تبصرہ کر رہے تھے اور کمنٹ دے رہا تھا اپنا کہ ہم نے جماعت احمدیہ پر پابندیاں لگائی تھیں اور ان کو پاکستان میں پنپ نے نہیں دیا تھا اور یہ نئی حکومت آئی ہے تو انہوں نے اور قادیانیوں کو اسلام آباد میں مرکز بنانے کی اجازت دے دی, دی ہے یہ ان کی عقل کا حال کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح ان کے ایک سیاست نے اسی طرح کا جاہلانہ بیان دیا تھا ہمارے متعلق اور پھر بعد میں کہہ دیا ہو غلطی ہو گئی میں سمجھا نہیں تھا ٹھیک طرح تو بہرحال یہ تو ان دنیا داروں کی سوچیں ہیں ان کو کیا پتا کہ جماعت حمدیہ کی ترقی اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے ہے نہ دنیا کی کوئی حکومت اس کی ترقی روک سکتی ہے اور نہ کسی حکومت کی مدد کی جماعت حمدیا اپنی ترقی کے لیے محتاج ہے ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے مولت منتے ہوئے ان ترقیات کا حصہ بنے رہیں گے بس ہمیں اپنی حالتوں کے جائزے لیتے رہنا چاہیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نئی بستی میں رہنے کی توفیق دی ہے اور جو لوگ اس نئی آبادی قرب و جہار میں آ کر یہاں مرکز بننے کی وجہ سے آباد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہو رہے ہیں انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی حالتوں کو ایسا بنائیں کہ اس علاقے میں نئی صورت یہاں کی آبادی کو ملی ہے اور اس لحاظ سے یہاں کے مقامی لوگ بھی ہمیں ایک اور نظر سے دیکھیں گے اچانک جو یہاں آ کر احمدیوں نے گھر لینے شروع کر دیے ہیں یہاں کی آبادی کو اس کا احساس ہو گیا ہے اور وہ اس کا ذکر بھی کرنے لگ گئے ہیں کہ تمہارے جو خلیفہ ہیں یا تمہارے سرگراہ ہیں جماعت کے ان کے یہاں آنے کی وجہ سے اچانک یہ تم لوگوں کا رخ ہوا اس طرف پس اس وجہ سے اپنے نمونے پہلے سے بڑھ کر دکھانے ہوں گے ان پر اپنا اچھا اثر ڈالنا ہوگا اگر ہمارے شور کی وجہ سے ہمارے ٹریفک کی بےقاعدگی کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے ہم سائے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ایک غلط پیغام ہم یہاں کے رہنے والوں کو دے رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نام پر ہماری شکر گزاری صرف منہ کی باتیں ہوں گی اگر ہم اسلام کا صحیح پیغام نہیں دے رہے اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہماری باتیں اور ہمارے کام ہماری تعلیم اور ہمارے عمل ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں نہ یہ کہ ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں مسجدوں کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائے ہیں یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں بھی ہمیں بہت اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ان باتوں کی طرف اگر ہم توجہ رکھیں تو جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حق ادا کرنے والے ہوں گے وہاں اس کا, اس کی مخلوق کے حق ادا کرنے والے بھی ہوں گے ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو مسلمانوں کو واضح طور پر ہم آتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرو اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہاری ترقی نہیں بلکہ تم گمراہی کے گڑے میں پڑو گے مسجدوں کا جو مقصد ہے اسے پورا کرنا ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ کے انعام ملیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی باتوں کو خارج کرنا ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث ہوں گے دنیاوی خیالات اور ترجیحات سے اپنے ذہنوں کو پاک کرنا ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ کے فضل بھی تم پر نازر ہوں گے دن میں جب پانچ مرتبہ یہ کوشش ہوگی تو تبھی پھر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں گے بس اپنی روح کی صفائی کے بھی انتظام رکھو اللہ تعالیٰ میں کہ آتا ہے اور یہ صفائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو خالص کرتے ہوئے ہو سکتی ہے اور جو لوگ اپنی ہدایت کے سامان کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو خالص نہیں کرتے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص نہیں کرتے وہ لوگ گمراہی کے گڑے میں جا پڑتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے بجائے شیطان کو اپنا دوست بنا لیے اور پھر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے عمل خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کا انکار کرنے والوں کا یہی حال ہے آج کل علماء سو جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے مخالفین جو ہیں ان کا یہی حال ہے اپنے ساتھ احمد انواز کو بھی یہ علماء گمراہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہی ظوم ہے کہ ہمارے سے زیادہ اسلام پر عمل کرنے والا کوئی نہیں یعنی ان لوگوں سے زیادہ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ کوشش یا مکر یا نہیں چھوڑتے اور حکومتیں بھی پھر ان سے خوفزدہ رہتی ہیں آج کل پاکستان میں کراچی میں اس مخالفت کو زور ہے اور اس بات پر مصر ہیں حکومتی ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کے منارے گرائیں لاکھ ان کو کہا کہ مسجدوں کے منارے جو بنے ہوئے ہیں پرانی مسجدیں ہیں پچاس ساٹھ سال سے بنی ہوئی مسجدیں ہیں یہ لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی مولوی کا خوف استحاشہ ہے افراد جماعت پر ظلم و تعدی میں یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں حضرفی محدیہ السلاۃ اسلام کے خلاف دشنام ترازی میں حد سے بڑے ہوئے ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر گمراہی لازم ہو چکی ہے جو نام نہادا اس کے پیچھے ہیں یقیناً ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس آخری زمانے میں مسجد میں بظاہر آباد نظر آئیں گی اور جو ہمیں آج کل وہاں دیکھنے میں نظر بھی آتی ہیں غیروں کی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی اور انہی میں صرف اتنے اٹھیں گے اور وہیں لوٹ جائیں گے اور یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے والی مخلوق ہو گئی جو بدترین مخلوق ہے بس ایسے میں ہماری اور بھی زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اپنی عبادتوں کو بھی خالص کریں اور دنیا کو اسلام کی حقیقی تعلیم سے بھی آشنا کریں ہمارے لیے تو ہماری کوشش سے زیادہ اسلام کی حقیقی تعلیم کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالی راستے کھولتا ہے اور یہ مرکز بھی انہی میں سے ایک ہے بس ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے ہماری ذاتی کوشش ہوتی ہے جماعتی کوشش ہوتی ہے تو یہ کبھی تعمیر نہ ہو سکتا اس سے محض اور سہد اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ مرکز طاف رمایا ان رمضان کے دنوں میں جب روح کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان مہیا پہنچائے ہیں بہم پہنچائے ہیں اپنے دین کو پہلے سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرت وسیم علیہ السلۃۃسلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرنے کے لیے ہماری کس طرح رہنمائی فرمائی ہے اس بارے میں آپ نے ایک موقع پر ہمایا قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اردو ہو مخلصینہ لہ الدین اخلاص سے خدا تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے احسانوں کا مطالعہ کرنا چاہیے چاہیے کہ اخلاص ہو احسان ہو اور اس کی طرف ایسا رجوع ہو کہ بس وہی ایک رب اور حقیقی کار ساز ہے عبادت فرمایا کہ عبادت کے اصول کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے کھڑا کرے کہ کویا خدا کو دیکھ رہا ہے اور یا یہ کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے ہر قسم کی ملانی اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جاوے اور اسی کی عظمت اور اسی کی ربویت کا خیال رکھے نمایا کے ادیِ معصورہ اور دوسری دعائیں خدا سے بہت مانگے اور بہت اس طبع کرے اور بار بار اپنی کمزوری کا اظہار کرے تاکہ کے نفس ہو جائے تزقیہ نفس ہو جاوے اور خدا سے سچا تعلق ہو جاوے اور اسی کی محبت میں محب ہو جائے بس اللہ تعالیٰ کے لیے جب دین خالص ہوگا عبادت خالص ہوگی تو کے نفس بھی ہوگا اپنے نفس کو پاک کرنے کا موقع بھی ملے گا اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کا بھی حق ادا ہوگا اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش ہوگی کسی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دکھائی کس کے افطار کے وقت بڑے اہتمام سے مسلمان ایک جگہ افطار کے لیے جمع ہوئے اور کسی بات پر غالباً کھانے پر ہی پہلے غالم گلوچ شروع ہوئی اور اس سے بڑھ کر پھر ہاتھا پائی اور لڑائی شروع ہو گئی ایک دوسرے کو مکے اور مار رہے ہیں لڑائی کر رہے ہیں نوچ کسوٹ کر رہے ہیں کھانا ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے خود کوئی ادھر لڑک رہا ہے کوئی ادھر لڑک رہا ہے نہ بڑی عمر والے کی عزت ہے نہ چھوٹے کا لحاظ ہے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور یہ اس دوران ہو رہا ہے جو روزے کی حالت ہے اور باقاعدہ جس طرح ان کا رواج ہے کہ لمبے کو پہن کے نمازوں کے لیے بھی آتے ہیں وہ جبے پہن کے آئے ہوئے ہیں اور لڑائیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالی نے تو اس حالت میں یہ کہا ہے کہ تم روزے کی حالت میں کوئی غلط بات نہیں کرنی لڑائی کرنے والے کو بھی جواب نہیں دینا اور یہ کہہ دینا کہ میں روزے دار ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزے کی میں جزا ہوں تو کیا اس قسم کے روزے داروں کی اللہ تعالیٰ جزا بنے گا کیا یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جزا حاصل کرنے والے بن رہے ہیں کیا یہ تزکیہ نفس ہے جو روزوں سے ان کو ہو رہا ہے اس بات ان باتوں سے اور بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آنے والے امام کو ماننے کی کیا اہمیت تھی اور کتنا ضروری تھا کہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے امام وقت آتا اور جو وعایات اس کو نہیں مان رہے لیکن یہ باتیں ہمیں اور اس طرح متوجہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے جائزے لیں اپنی اصلاح کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے اندر بھی اگر کوئی رنجشیں اور بےچینیاں تو ان کو دور کریں اور روزوں کو حاقہ کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتے ہوئے اس کی حفاظت کرنے والے ہوں اور پھر اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں اسی طرح ایک اور موقع پر حضم وسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت اسلام جس چیز کا نام ہے اس میں فرق آ گیا ہے تمام اخلاق ضمیماں بھر گئے ہیں یعنی جو غلط قسم کی باتیں ہیں فضول باتیں ہیں بد اخلاقیاں ہیں برائیاں ہیں وہ تو بہت بھر گئے ہیں اور وہ اخلاص آپ فرماتے ہیں اور وہ اخلاص جس کا ذکر مخلصین لہ الدین میں ہوا ہے آسمان پر اٹھ گیا یعنی اس کا کوئی وجود ہی نہیں نظر آتا خدا کے صدق، ساتھ صدق وفاداری اخلاص محبت اور خدا پر توکل کل عدم ہو گئے ہیں اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے اب فرماتے ہیں اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ پھر نئے سرے سے ان قوتوں کو زندہ کرے پھر آپ نے فرمایا کہ اب یہ زمانہ ہے کہ اس میں ریاکاری عجب خود بینی تکبر نخوت رعونت وغیرہ صفات رزیلہ ترقی کر گئے ہیں. یہ سب بری برائیاں جو ہیں اس میں تو بڑی ترقی ہو رہی ہے اور مخلصین اللہ الدین وغیرہ صفات حسنا جو تھے وہ آسمان پر اٹھ گئے فرماتے ہیں کہ توکل تفویض وغیرہ سب باتیں کل میں ہو گئی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل بھی نہیں رہا اللہ تعالیٰ کہ سرد اپنے معاملات ایک مومن جو کرتا ہے اس کا بھی کوئی صورت نظر نہیں شکل نظر نہیں آتی کسی مومن سے بظاہر جو سو کولڈ مومن ہے نام نیاد مومن ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں بالکل یہ اخلاق ختم ہو چکے ہیں اب فرما دیں کہ خدا کا ارادہ ہے کہ ان کی تخم ریزی ہو پہلے فرمایا کہ خدا کا ارادہ ہے کہ ان قوتوں کو, کو زندہ کرے اس میں فرمایا خدا کا ارادہ ہے کہ ان کی تخم ریزی ہو اور یہ تخم ریزی حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہوئی ہے اور خدا کا ارادہ ان اخلاق کو زندہ کرنے کا اور عبادتوں و خالص کرنے کا حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اب حضرت مسلم علیہ السلاۃَََََََََََََََََََََََسلام کے ذریعے سے جاری کرنے کا ارادہ کیا اور جاری فرمایا اور آگے اس ریزی سے پیدا ہوئے ہوئے پودوں اور درختوں کی شاخیں ہم نے بننا ہے اور ہم یہ اس وقت کر سکتے ہیں جب اپنی باتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں کمزوریاں دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف ترج... دوسروں کی کمزوریاں دیکھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا باقی ترجیحات پر حاوی ہو جائیں ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے بس صرف ظاہری عمل ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تڑپ نہ ہو وہ عمل بیکار ہے نمازیں بیکار ہیں بس یہ بھی ایک تمبی ہے کہ اپنی باتوں کو جب تک خالص نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں اپنی باتوں کو پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا واضح ہو کہ قرآن شریف کی روح سے انسان کی طبی حالتوں کو اس کی اخلاقی اور روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلق تعلقات واقع ہیں یہاں تک کہ انسان کے کھانے پینے کے طریقے بھی انسان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا بتایا تھا کہ واقعہ یہ افطار کے پر جو دیا جا رہا تھا اور لوگ اکٹھے کیے گئے ہوئے تھے افطاری کے لیے ان کی مثال دی تھی ان کی ظاہری حالت تھی ان کی روحانی حالت کی تصویر کھینچتی ہے بس یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے اندر روحانیت اب ختم ہو چکی ہے اور یہ پھر ایسی یہ باتیں ہمیں توجہ دلانے والی ہونی چاہیے آپ فرماتے ہیں اور اگر ان طبی حالتوں سے شریعت کی ہدایت کے موافق کام لیا جائے جیسا کہ نمک کام میں پڑ کر ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے ایسا ہی یہ تمام حالتیں اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں رمایاں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کھانے پینے کی باتیں ہیں براد بنیادی اخلاق ہیں کھانوں میں بیلنس سے کھانا ہے یہ چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے کی جائیں شریعت کی ہدایت کے مطابق کی جائیں تو ان سے تمہارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے اور حمایہ کی تمام حالتیں اخلاقی ہو جاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں اسی واسطے قرآن شریف میں نے تمام عبادات اور اندرونی پاکیزگی کے اغراض اور خوشو و خزو کے مقاصد نے جسمانی تہارتوں اور جسمانی اداب اور جسمانی تعدیل کو بھی بہت محبوب رکھا ہے ظاہری پاکیزگی بھی ضروری ہے اداب بھی ضروری ہیں اپنے آپ کو صحیح رکھنا بھی ضروری ہے تبھی انسان متوازن ہو سکتا ہے آفرمایا فرماتے ہیں کہ اور غور کرنے کے وقت یہی فلسفی نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی اذا کا روح پر بہت کبھی اثر ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے طبی افعال کو گو بظاہر جسمانی ہیں مگر ہماری روحانی حالتوں پر ضرور ان کا اثر ہے مثلا جب ہم جب ہم ہماری آنکھیں رونا شروع کر دیں اور گو تکلف سے ہی روئیں مگر فیل فور ان آنسوں کا ایک شعلہ اٹھ کر دل پر جا پڑتا ہے فوراً دل بھی افسردہ ہو جاتا ہے تب دل بھی آنکھوں کی پیروی کر کے غمگین ہو جاتا ہے ایسا ہی جب ہم تکلف سے ہنسنا شروع کریں تو دل میں بھی ایک انبساط پیدا ہو جاتا ہے خوشی محسوس ہوتی ہے حمایا کہ یہ بھی دیکھا گیا جاتا ہے کہ جسمانی سجدہ بھی روح میں خوشو اور خزو کی حالت پیدا کر دیتا ہے بعض دفعہ جسمانی سجدہ کرو اس سجدے کی حالت میں بھی ایک عاہضی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے اس کے مقابل پر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گردن کو اونچی کر کر کے اور چھاتی کو ابھار کر چلیں تو وضائے رفتار ہمیں اس قسم کا ہمیں ایک قسم کا تکبر اور خود بینی پیدا کرتی ہے تو فرماتے ہیں کہ ان نمونوں سے پورے انکشاف کے ساتھ کھل جاتا ہے کہ بےشک جسمانی اور ذائقہ روحانی حالتوں پر اثر ہے پھر آپ نے یہ فرمایا کہ انسان کی روحانی حالت بہتر کرنے کے لیے کہ ظاہری خوراک بھی اثر انداز ہوتی ہے اس لیے متوازن توازن غذا کھانی چاہیے نہ ہی صرف گوشت خور ہو جاؤ نہ ہی صرف یہ فیصلہ کر لو کہ ہم نے سبزیوں کے علاوہ کچھ نہیں کھانا اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں انہیں کھانے کی اجازت ہے جو حلال ہے طیب ہیں اس میں توازن اور اسراف نہ ہو تو یہ انسان کی روحانی اور اخلاقی حالت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں متوازن غذا انسان کے اخلاق بھی غذا سے انسان کے اخلاق ہی متوازن رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بھی توجہ رہتی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کا ان لوگوں پر اور تمام دنیا پر احسان تھا کہ حفظان صحت کے قواعد مقرر فرمائے یہاں تک کہ یہ بھی فرما دیا کہ غلبو و شربو تو صرف یعنی بے شک کھاؤ اور پیو مگر کھانے میں بھی پیچیدہ طور پر کوئی زیادہ کیفیت یا کمیت کی مت کرو کیونکہ اس سے بھی توازن خراب ہوتا ہے اور اس کا اثر فروحانی حالتوں پر پڑتا ہے پس ایک حقیقی عابد جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر عبادت کرتا ہے وہ نہ صرف اپنی روحانی حالت بہتر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھتا ہے بلکہ اپنی جسمانی حالت بھی ٹھیک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے دنیا کی چیزیں اور آرام و سائش اور کھانا پینا اس کا مقصود نہیں ہوتا بلکہ جتنی زندگی ہے اس میں دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی اس کا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی تو جو ایک مومن رکھتا ہے اسلام ہی ہے جو جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی طرف دلاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے بس جیسا کہ میں نے کہا اس مرکز کے بننے پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں جہاں اپنی عبادتوں کے معیاروں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے وہاں اخلاقی معیاروں کو بھی بلند کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر ان نئے حالات نے جب غیر لوگوں کی ہمسایوں کی علاقے میں رہنے والوں کی ہم پر ایک نئے زاویے سے نظر ہوگی ہمیں بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم کے زاویے اپنے کال اور فعل سے اپنے عمل سے دکھانے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہوگی اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں گے تو یہی تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گی اور یہی ہمارے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بناتے ہوئے اس کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بنائے گی یہاں یہ بات بھی یاد ضروری ہے کہ بعض لوگ اپنے ہم اور باہر ملنے والے لوگوں کے ساتھ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر میں بیوی بی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ ان کے رویے اچھے نہیں ہوتے یہ ان کے ذاتی فیل نہیں ہے اس لحاظ سے تو ذاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زیادتیوں کو زیادتیوں کی پکڑ ان سے ہی کرے گا لیکن یہ باتیں جماعتی اکائی اور سکون پر بھی اثر ڈالتی ہیں گھروں کے بے سکون کی جو بے سکونی ہے بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور بچے مستقبل میں جماعت کا بہترین حصہ بننے کے بجائے جماعت سے دور اور دین سے دور جانے والے بن جاتے ہیں اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے خالص کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی اگلی نسلوں کو بھی سنبھالا جائے اور اگر ایسے عمل ہوں گے تو اپنی نسلیں بگڑ جائیں گے بس اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہوگی اس لحاظ سے یہ جماعتی چیز ہے کیونکہ بچے دیکھتے ہیں کہ میرا باپ بظاہر تو بڑا دیندار ہے اور جماعت میں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن گھر میں اس کا رویہ بالکل مختلف ہے اور یہ رد عمل پھر اگلی نسل کو برباد کر دیتی ہے پھر گھر کے جھگڑوں سے بیوی کے گھر والوں اور خامند کے گھر والوں میں رنجشن پڑنی شروع ہو جاتی ہیں تو معاشرے کا من پہ برباد ہوتا ہے بس ایسے گھر جو ہیں جہاں اس قسم کی باتیں پیدا ہو رہی ہیں وہ اپنے گھروں کے امن و سکون کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کریں بلکہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جماعت کے ساتھ جوڑ کر جو فضل اور احسان کیا ہے اس کے شکرانے کے طور پر ہم اپنی حالتوں کو اللہ لطالی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کے احکام پر چلتے ہوئے ڈھالنے کی کوشش کریں گے اسی طرح جن عورتوں میں ذرا ذرا سی بات پر غصے کا پہلو غالب آ جاتا ہے انہیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنی حالتوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے اس رمضان کو اس لحاظ سے وہ امداز بنا لیں کہ اپنے گھروں کو بھی اس مہینے کی برکتوں سے ہم نے سنوارنا ہے رمضان میں مسجدوں کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے تو مسجدوں کی جو اصل زینت ہے تقبہ اس میں ہم نے بڑھنا ہے اور جیسا کہ مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تقبہ پر چلتے ہوئے ریاکاری اور تکبر اور امونق وغیرہ سے بچنا ہے جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہم پر ہو رہے ہیں اتنا زیادہ ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں خدا تعالیٰ کی رضا کی راہوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں ان نمازیوں میں صنع بنے جن سے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان کی نمازوں کو ان کی ہلاکت کا موجو بنایا ہے بلکہ ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے اس کے انعاموں کے وارث ہیں یہ مرکز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اصل غرض تو اس کی دین کی ضروریات کے لیے استعمال کرنا ہے لیکن دنیا داری کے لحاظ سے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جو اس انعام سے اس نے ہمیں نوازا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہم اپنی کوشش سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے گویا اس مرکز کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی دونوں انعامات سے نوازا ہے بس ہر پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے ایک دنیا دار جب اس سارے منصوبے کو دیکھتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا اور جب اسے پتہ جلتا ہے کہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ممکن ہوا ہے اور نہ ہم ایک چھوٹی سی جماعت ہیں اور جن کے دنیاوی وسائل بالکل محدود ہیں افراد جماعت کی قربانیوں سے یہ جی سب کچھ ہوتا ہے تو وہ مزید حیران ہوتے ہیں اور اس اور ان لوگوں کو پھر احساس ہوتا ہے کہ آج بھی وہ زندہ خدا ہے جو جن کی مدد کرنا چاہتا ہے کرتا ہے جن کو نوازنا چاہتا ہے ان کو نوازتا ہے بس بظاہر ایک دنیا دار جو ہے اس ذریعے سے اس کے اوپر بھی ہماری تعلیم کو اثر ہوتا ہے اور وہ اس لحاظ سے ذرے تبلیغ ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ کے وجود کو دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے کولوفیل ایسے ہوں جو دوسروں کو متاثر کریں بس جس جاویہ سے زاویہ سے بھی ہم لیں ہمارے سر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے چلے جاتے ہیں اور جھکنے چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل سے ایک بستی کا بات کرنے کی توفیق دی گو یہ ایک مولے کے برابر کی بات ہے بلکہ اس سے بھی چھوٹی ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس کی اہمیت مرکز ہونے کے لحاظ سے اہم ہے دنیا کے اس خطے میں اللہ تعالیٰ نے مرکز کی توفیق دی جو توحید سے خالی بلکہ شرک سے بھرا ہوا ہے کہ یہاں سے ایک نئے عزم کے ساتھ توحید کو پھیلانے کے کام کرو اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے مشن کو پورا کرو اور پھر وہ دن بھی آئے جو بستیوں کی بستیاں اور شہروں کے شہر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے والے ہوں اور آج جو لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں وقت دیتے ہیں اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آنے میں وہ فخر محسوس کرنے والے ہوں اور آپ پر درود بھیجنے والے ہوں بس یہ ذمہ داری ہے ہماری صرف اسلام آباد میں رہنے والوں کی نہیں ارد گرد آ کر یہاں آباد ہونے والوں کی نہیں ہے بلکہ اس ملک میں رہنے والے ہر احمدی اور دنیا کے رہنے والے ہر احمدی کی ہے کہ وہ یہ کوشش کرے یہ راستے تلاش کرے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے توحید کے جھنڈے کو کس طرح لہرانا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے دنیا کو کس طرح لانا ہے کس طرح حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام کے مشن کو پورا کرنا ہے کس طرح خلیفہ وقت کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے اس کا ہاتھ بٹانا ہے دعاؤں سے عمل سے کس طرح خلیفہ وقت کی مدد کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے میں اس مسجد اور مسجد کے افتتاح کی توفیق دے رہا ہے پہلے کا تو مجھے علم نہیں پہلے خلفا کا لیکن میرے وقت میں یہ پہلا موقع ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسجد کا حفاظہ ہو رہا ہے بس اس برکتوں والے مہینے اور دعاؤں کی قبولیت والے مہینے سے صحیح استفادہ کرتے ہوئے اہمیت کی ترقی اور دنیا کے اس خطے میں مرکز کی تعمیر کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے دعا کریں اور بہت دعا کریں اس مرکز میں بھی وسط پیدا ہوتی چلی جائے اس کے ارد گرد احمدی آبادی بھی پھیلتی چلی جائے اسلام کی آگوش میں آنے کا نظارہ ہم دیکھیں لوگوں کے تمام مخالفین کے منصوبوں کو پارا پارا ہوتے ہم دیکھیں روبہ جانے کے راستے بھی کھلیں اور قادیان جو مسیح کی دفتگاہ ہے وہاں واپسی کے راستے بھی کھلیں اور مکہ اور مدینہ جانے کے لیے راستے بھی ہمارے لیے کھلیں کہ وہ ہمارے و مط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم <laughs> کہ اور, اور کی بستی ہے بستیاں ہیں اور اسلام کے دائمی مرکز ہیں اور اصل اسلام کا پیغام ان لوگوں کو بھی پہنچے قبول کرنے والے بھی ہوں اور وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی تصدیق کرنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ جہالت کی وجہ سے تأثر رکھنے والوں کی آنکھیں بھی کھول لے اور جو صرف شرارت کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے احمۃ المسلمین کے دلوں کو حضرت مسیم الحد علیہ السلاۃسلام اور آپ کی جماعت خلاف تعصب سے بھر رہے ہیں ان کی پکڑ کے بھی اللہ تعالیٰ سمان کرے اور مسلمان مسیم اللہ السلّۃسلام کے ہاتھ پر جمع ہو کر امت واحدہ بن کر اسلام کی حقیقی تعلیم کا عملی نمونہ بننے والے ہوں اور جلد سے جلد غیر مسلم دنیا بھی اسلام کے جھنڈے تلے آئے اس مسجد اور اس تمام تعمیراتی منصوبے کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا بتا دوں اللہ تعالی کے فضل سے یہ مسجد جو ہے اس کا جو نمازیوں میں گنجائش کا ایریا ہے یہ تقریباً تین سو چودہ بربہ میٹر ہے یعنی پانچ سو کے قریب نماز نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح حال ہے جس میں بارہ سو کے قریب ایک جگہ اور ایک سو دس کے قریب ایک جگہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں پھر ہال کے آگے ایک کھلا جگہ بھی ہے چھتا ہوا اس کے انٹرنس وہاں بھی تقریباً تین سو آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس لحاظ سے یہاں گنجائش جو ہو گئی تقریباً بارہ سو اور تین سو پندرہ سو دو سے اوپر گنجائش ہو گئی اسی طرح جو گھر محنت آیا کہ گھر بن گئے ہیں دفاتر بن گئے ہیں بلاکس تو تین ہیں آفس کے لیکن اس میں تقریباً پانچ دفاتر بن گئے ہیں امید ہے کہ ایم ٹی اے کے لیے بھی وہاں جگہ میشر آ جائے گی اسٹوڈیو وغیرہ کے لیے وہ بھی بن جائیں گے پھر ساری سہولیات مسلم وغیرہ کی بھی میسر ہیں پھر یہ ہے کہ سولر انرجی کے بھی ہر جگہ پینل لگے ہیں اس کے علاوہ بعض تمام جو سولیات موجودہ زمانے کی ہیں میسر کرنے کوش کی کوشش کی گئی ہے یہ منصوبہ ایسا ہے کہ باوجود بہت بڑا ہونے کے اس کے لیے کوئی علیحدہ سے مالی تاریخ نہیں کی گئی اور جہاں تک میرا علم ہے یہ پہلا منصوبہ ہے جو بغیر کسی علیحدہ تاریخ کے اپنی تکمیل کو پہنچا ہے اور یہ مسجد کا جو ڈیزائن ہے بعضوں کو اچھا لگتا ہے بعضوں کو نہیں لیکن بہرحال ماہرین کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں ڈیزائن ایسا ہے کہ بجلی کی بچت ہے اور انرجی کی بچت ہے اور اس کے علاوہ جو تعمیر ہے وہ بھی ماہرین کے نزدیک عام تعمیر جو ہے اس کی نسبت سستی ہے اور مسجد کے اندر جو کیلی کی گئی ہے یہ اتنی زیادہ کیلی پہلے ہماری مساجد میں نہیں تھی لیکن کیونکہ اس مسجد کا ڈیزائن ایسا تھا اس لیے میں نے کہا کہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے صفات نام جو ہیں وہاں لکھے جائیں کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے رضوان بیگ صاحب جو جلسے کی دنوں میں قرآن پروجیکٹ بھی کرتے ہیں انہوں نے بڑی مدد کی انہوں نے لکھا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے اور ساتھ ان کے رویو اور رلیجن کے ایجیٹر عامر صفیر نے بھی بڑی مدد کی ہے پھر تو ہمارے عمر بھی تھا ایک کینیڈا سے سال پاس ہوئے بائے ہوئے تھے باسل بٹ وہ اور موسا ستار اور مصف الدین انہوں نے ایک ایک لفظ کو حرف کو لفظ کو نہیں حرف کو لے کے جوڑ کے اور اسپیشل گلو سے پھر لگایا ہے بڑی محنت کا کام تھا جو کیا ان سب نے اللہ تعالیٰ سب کو جدا دے اسی طرح آڈیو ویڈیو جو ہے یو کے کی ٹیم جو ہے اور ہماری ایم ڈی اے کی ٹیم انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جدا دے تعمیر کا جو منصوبہ تھا اس میں ایک مرکزی کمیٹی بنی گئی تھی بنائی گئی تھی جو وقتاً فوقتاً زیادہ لیتی رہی اور مستقل نگرانی کرنے والے بھی کچھ دو شامل کیے تھے ان میں ایک تو وقفے عارضی کے تھے ادریس صاحب اور ایک مستقل وقفے وقفے نو انجینئر ہیں ہمارے وقفے زندگی فاتح انہوں نے مستقل نگرانی بھی رکھی ہے بعض کمیاں خامیاں ہوتی ہیں لیکن باہر الومی طور پر نگرانی کی گئی اور ابھی تو کام کروا رہے ہیں اس کے علاوہ جو کمیٹی کے ممبر جو والنٹیئر کرتے رہے یہاں آ کے اور اپنا وقت دیتے رہے وہ ممبر بھی تھے وہ ظہیر چو جی چوری صاحب انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جزا دے ذاتی دلچسپی لے کے اپنے تجربے سے انہوں نے بہت سارے کام ٹھیک کروائے <coughs> جیسا کہ میں نے کہا کہ اس منصوبے کے لیے کوئی تاریخ نہیں کی گئی اور لیکن بہت بڑا منصوبہ تھا اس کے ساتھ دوسرے ممالک میں بھی بڑے منصوبے چل رہے تھے خاص طور پر قادیان میں بھی اور مالی میں بھی اور تنزانیہ وغیرہ میں بھی بعض سو مجھے فکر ہوتی تھی کہ کہیں کوئی منصوبہ روکنا نہ پڑے کچھ دیر کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ پھر اپنا فضل فرما دیتا تھا اور تمام منصوبے مکمل ہوتے چلے گئے تنظانیہ میں بھی ایک ملٹی اسٹوری بلڈنگ بنائی گئی ہے اس میں بہت سارے آفس اور دوسری چیزیں ہیں مسجد ہے نئی بنی ایک پورا کامپلیکس بنایا گیا ہے مالی میں بھی بہت بڑی مسجد بنائی ہے دوسری عمارات بنی ہیں ایک بڑا اچھا اور مکمل کامپلیکس ہے جو بھی دیکھتا ہے وہاں بڑی تعریف کرتا ہے مالی میں تو لوگ اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مسجد اور دوسری عمارتیں جو بنائی گئی ہیں تو یہ لگتا ہے کہ بہت بڑی امیر جماعت ہے کوئی دنیاوی لحاظ سے تو ہم امیر نہیں ہیں لیکن اصل ہماری امارت امارت جو ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں امیر بنایا ہے اللہ تعالی کی وجہ سے اور اللہ تعالی کے فضلوں سے پس ہمیشہ اللہ تعالی کے فضلوں کو ہم جب تک مانگتے رہیں گے اللہ تعالی اپنے خدر نازل فرماتا چلا جائے گا اس کے حق ادا کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ خدا نازل فرماتا چلا جائے گا اللہ تعالی اس کی توفیق بھی تھا فرمائے گزشتہ دنوں امریکہ سے ایک ڈاکٹر صاحب گئے ہوئے تھے وہ خیر پہ مالی تو کہتے ہیں جب میں ایئرپورٹ سے جا رہا تھا تو میں دور سے بڑی خوبصورت ایک مسجد دیکھی اور ایک بہت بڑی بلڈنگ دیکھی تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا یہ کس کی مسجد ہے بہت خوبصورت بنائی ہوئی ہے کسی نے تو نے کہا یہ احمدیوں کی مسجد ہے اور یہیں تو آپ جا رہے ہیں تو ہر دیکھنے والا اس کی تعریف کرتا ہے بہت بڑا منصوبہ تھا اللہ فضر سے مکمل ہوا اور یہ وہاں جہاں سے پلاننگ وغیرہ ایم دی آرکیٹیکٹ انجینئرس ایسوسیشن نے کی تھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے انہوں نے یہ کام کیا بارہ اللہ تعالیٰ فضل فرماتا رہے اور آئندہ بھی جو منصوبے چل رہے ہیں وہ بھی تکمیل کو پہنچے اور اللہ تعالیٰ مزید منصوبے مکمل کرنے کی توحیق بھی دیتا رہے اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر جماعت کو جو مالی قربانی کی توفیق دی ہے انہیں اسی قربانی سے یہ تمام منصوبے پہ تکمیل کو پہنچے ہیں اور پہنچ رہے ہیں اور آئندہ ہی پہنچیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ تمام افراد جماعت کی مالی استطاعت کو بھی بڑھاتا چلا جائے اور ان کے مال و نفوس میں برکت ڈالے اس لحاظ سے یہ منصوبے میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی خاص طریقے کے بغیر ہیں اور کیونکہ عمومی جماعت کے بجٹ میں سے بھی ہوئے ہیں اس لیے تمام دنیا کی جماعتیں ہیں اس میں شامل ہیں اور کوئی تخصیص نہیں کہ کس نے زیادہ دیا کس نے کم دیا اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے اور ان کے اموال اور حفوظ ان پر کرتا فرماتا چلا جائے <تصفح> <تصفح> الحمد الحمد للہ کلو بلاہ شرویر سیا فلا میا م ومن فلا ونشهد والله إله إلا الله ونشهد ان روا دلہ الله الله الله بالعدل سان و ملک ودولہ کم مل دیکربر احمدیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد احمدیت زندہ باد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 احمدی ہے زندہ باد احمدی زندہ بار احمدی زندہ باد کرتے حمد تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب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 دندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد زند زندہ, بات زندہ, بات زندہ, بات زندہ, بات زندہ بات